وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے ترا من کو ثُم البصر ينقلب إليك البصر وهو جس کے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنا یعنی خرابی و عیب نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹائے گی تھکی ماندی وَلَ قَدِ زًَاَّ السَّمَا أَُّنْيياَا بِمَصَابِي وَجَهَا وَجَعََّهَا رُجمَلِ الشَّطينِ وَأَْتَدِنَا لَهُ عَذاابَ السَّعِي وَلَِّذينَكَ فَرُوبِ رَبِّهِم وَعَْذاابُ جَهَن اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام اذا القوا فيها سمعوا لها خزن خزنتها تو خزنتها جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا یعنی چنگاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ شدت غذب میں پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گرو اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروگا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیئن ان انتم الا فی ضلال کبیر کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دو زخیوں به علیم بذات الا يعلم من خلق وهو بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے وہ تو دلوں کی جانتا ہے کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر پاری کی جانتا خبردار ہونا کی بھی کلو میں شو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 وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام یعنی تابع کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کانپتی رہے یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا وَلَ قَد كَذَّبَ الذيذينَ مِن قَبلهِم فَكَيفَكَانَ نَكيد أَلَ يَرَو إلَ الططعْلِ فَوقَهُم صفاتِ وَيَقُ بِد ماَا يمسكُهُ إَِّ الرحمان إِهُ بكُلِ شَيئ بَصط اور بے شک ان سے اگلوں نے جٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے ام من هذا الذي هو جند لكم ان الكافرون الا في غرور امن ام هذا الذي اغزقكم ان امسک رزقه بل لجو فی عطب یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے کافر نہیں مگر دھوکے میں یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي شکم و جلبی ذرا کم فل و في ہی تو شرون تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو تم فرماؤ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے وہ <صادقين> وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ نَّذِيرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ۛ وَقَالَتْ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے قل أو رحمنا فمن جیر کا فرین بن عظہ علی من فستعلمون من هو اللہ ضلال مبین تم ان کم غور فن کم فن کم بعید تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا تم فرماؤ وہی رہمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا صدق الله العظیم